بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ابی لحب لحب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا ماں لو ماں کسب نہ اس کے مال نے اس کو کفایت کیا اور نہ ہی اس نے جو کچھ اس نے کمایا تھا سیصلہ نارن ذات اللہب عن قریب وہ شعلے والی آگ میں داخل ہوگا ومرآتوہو حمالت الحتب اور اس کی بیوی جو لکڑیوں کا گٹھا اندھن اٹھانے والی ہے فی جیدیہا حبلم من مصد اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی